رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بما اس چیز پر ان سے جو ان کی طرف نازل کی گئی یہ جو دو آخری آیات ہیں ان کے متعلق کئی روایات میں آتا ہے کہ یہ نازل نہیں ہوئی بلکہ میراج کی رات میں اللہ تعالی نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات ہیں۔ اسی لیے وہ کبھی کبھی کوئز میں کہتے ہیں کہ قرآن کا وہ کون سا حصہ ہے جو نہ آسمان پہ نازل ہوا ہے نہ زمین پہ نازل ہوا ہے اور کہیں بھی نازل نہیں ہوا اور نہ جیل امین لے کے آئے تو اصل میں مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانو کے سامنے آسمانوں سے بھی بلند و بالا کہیں یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں اللہ نے براہ راست اور یہ دو آئےتیں یہ ہوم ورک ہے اسے یاد کرنا جو آپ میں سے ریگولر آتے ہیں نا یہ ہوم ورک ہے اسے یاد کر کے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لے آمن الرسول سے لے کے کافرین تک ارشاد فرمایا کفت آہو یہ ساری رات کی عبادت کے لیے بس کاپ اور ایک جگہ آیا ہے آضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہ دو آیات کو پڑھ لے گا یہ دونوں آیتیں بس اسے ساری رات لکھواتے رہیں گے فرشتے اس کے لیے عبادت کو یعنی بس کافی ہے اس انسان کے لیے اللہ کے سے اتنی کفایت کرتی اور پورا عقیدہ بھی ہے اس میں اس لیے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ آمن الرسول بما الما انزلہ الہم ربی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو ان کی طرف نازل کی گئیں کئی لوگ جن کو امام حنیفر احمد اللہ علیہ سے ایک طرح کا نفرت ہے وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور جبیل امین کا ایمان یہ سب برابر ہیں اور کہتے ہیں فلاں فلان جگہ لکھا ہے ہم کہتے ہیں اول تو امام صاحب نے یہ کہا ہی نہیں اور فرض کر لو کہا ایک لمحے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آؤنیفا رحمت اللہ علیہ کا ایمان اور جبیل امین کا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب برابر تھے کس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بما انزل الیہ من مبی جو چیز بھی نازل کی گئی ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے ولم اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے تو حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور ایمان والوں کا ایمان تو برابر ہی پھر ہوا یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کے اعتبار سے اور باقی ایمان کی کیفیت تو پوری امت کی کیفیت وہ نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور پھر تو وہ اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے ہے کہ جس کو جتنا خدا کے ساتھ قرب ہے اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے اس معنی میں کوئی آدمی کہے کہ میرا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان برابر ہے تو علیہ زب اللہ یہ کفر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے ایمان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اور میں کہ جن چیزوں پر انہوں نے ایمان رکھا ہے ہم بھی انہیں چیزوں پر ایمان لائیں بالکل ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بے ماں ان چیزوں پر جو نازل کی گئی ان کی طرف ہی کی ضمیر لوٹی رسول کی طرف کہ ان پر میر ربی ہی ان کے پروردگار کی طرف سے ہی کی ضمیر پھر لوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ولومنون اور ایمان والے بھی چیزوں پر ایمان لائے کل عام بلّہ تمام کے تمام سب کے سب ایمان لائے اللہ پر ملا ہی اور اللہ کے فرشتوں پر وہ کسی میں سے بھی میر رسول ہی اس کے رسولوں کے درمیان ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے یعنی جیسے یہودی تفریق کرتے ہیں کہ اس کے موسا علیہ السلط والسلام تک ایمان لے آئے اور بعد والے انبیاء علیہ السلام کا انکار کر دیا یا جیسے عیسائی تفریق کرتے ہیں کہ سرے سے عیسی علیہ صلاح علیہ السلام کو رسول ہی نہیں مانتے وہ تو کچھ اور مانتے ہیں اور ان سے جو پہلے انبیاء علیہ السلام تھے ان کی نبوت کے قائل ہیں مگر عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام کے بعد حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں ان کی نبوت کے وہ قائل نہیں ہیں لانفر کو بیندم رسلے ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے بین اہدم رسول ہی اس کے رسولوں میں سے کسی کے بھی درمیان ارے وسلام یہ احد ان کا جو لفظ ہے نا اگر آپ اس کا ترجمہ کریں ڈکشنری وائز تو پھر کیا ہوگا کہ ہم تفریق نہیں کرتے ایک رسول میں بھی میر رسولی اس کے رسولوں میں سے ایک میں بھی احد تو ایک کو کہیں گے لیکن یہ مانوی اعتبار سے جمع ہے اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ کسی کے بھی درمیان تو کسی کا لفظ اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے سب کے لیے کہ کسی ایک کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے اعتبار سے لیکن ہم تفریق کرتے ہیں کس طرح اس اعتبار سے کہ کون سب سے بلند و بالا تھا برتر تھا اور کون ان سے کم تھے جیسے کہ اس پارے کی پہلی آیت میں آنا کہ تلک الرسل فضلنا فبغ اللہ بادم یہ رسولوں کی جماعت تھی ہم نے کچھ کو کچھ پر ترجیح دی علیہ صلاحۃسلام تو وہ الگ چیز ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سید المرس تھے علیہ اللہ علیہ السلام لیکن یہ کہ ہم ان کی, ان کی ہم کسی کا انکار کر دیں ایسے نہیں رسالت جس اس کو اللہ نے دی ہم مانتے ہیں اور اس چیز کو بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری رسول تھے آخری نبی تھے وقالو اور یوں کہا اس طرح کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ساری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے جو اللہ نے ان پہ نازل کی اور اہل ایمان بھی ایمان لائے اور سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر لا نفرق بین حدم من لے اور ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے ان کے سارے رسولوں کے درمیان کسی ایک کی بھی رسالت کے نہ ہونے کے ہم قائل نہیں ہم سب کو مانتے ہیں وقالو اور پھر انہوں نے کہا سمعنا یہ ہم نے سنا اور ہم نے اسے قبول کیا یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ایسے ہی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ تم یوں اللہ سے عرض کرو گھبراؤ نہیں ایسے نہ ہو جانا جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سمینا وا سینا ہم نے اللہ کی بات سنی اور نہیں مانتے سمینا پروردگار ہم نے سنی اس کو قبول کر وہ اتانا اور اللہ ہم نے آپ کی بات مان لی آپ اگر ان چیزوں کا بھی مواخذہ کریں جو ہمارے دل میں ہیں اور زبان پہ نہیں آتی اللہ ہم اس میں بھی آپ کی بات مانتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے تو احکم الحاکمین ہے تو مالک ہے جیسے تو چاہے کرے وہ فرانک ربانہ لیکن اے اللہ مغفرت چاہتے ہیں ربنا اے پروردگار جو کچھ بھی دل میں ہے اور جو کچھ زبانوں پہ ہے سب کے لیے معافی چاہتے ہیں معافی مانگتے ہیں غران کا تیری مغفرت یعنی تجھ سے مغفرت طلب نہ غفرانہ کا اے اللہ ہم طلب کرتے ہیں اس سے کہ تو ہمیں معاف فرما دے ربنا اے ہمارے پر علیکل مصیر اور اللہ تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے وہ علیہ کل مسیر ٹھکانا تیرے ہی پاس ہے جانا تو تیرے ہی حضور میں ہے حاضر تیرے پاس ہونا ہے لیکن جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ تو ہمیں معاف کر